جی آپ شا, جی. سے شاہ اور جی حضرات اوہو یہ تو ہلاکت ہے مولانا ہم تو یہاں آپ تو چونکہ پہلی دفعہ شاید آئے ہیں غالباً تو اس میں تو علامہ امام اوقیلی جو حدیث فک کے بہت بڑے امام ہیں یہ چند حدیثوں کے اقتباسات ہیں کوئی ایک آدھ جملہ ابن ماجہ شریف میں ہے کہیں ابو داود میں ہے اور سب کو مجموعی طور پر انہوں نے یوں بیان کیا اور حال حضرت فاضل بریلوی نے امام اوکلی سے فتح رضویہ میں نقل کیا کہ بد مذہب بے دین لوگوں سے لیے فرما ولا تو ان کے ساتھ پانی مت پیو ورلا تو کے ان کے ساتھ کھاؤ مت ور کے ان کے ساتھ نکاح مت کرو ورلا تو سل ان کے ساتھ نماز مت پڑھو ولا تو صلیم وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو یا کم نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے موت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی اور بڑی مارکات الارا کتاب ہے کہ موت کسے کہتے اور وہ کیسے آتی اور جب موت آدمی پہ تاری ہو تو اس کو کتنی اذیت ہوتی اور کتنی پریشانی ہوتی اس پر ہم نے ہمارے انٹرنیٹ ہے اہل سنت ڈاٹ نیٹ اس پہ تین تقریریں ہیں موت سے متعلق وہ آپ کبھی فرصت میں سن لیجئے گا امام سیوتی نے لکھا بڑی صنعت کے ساتھ کہ ایک شخص جان کنی کے عالم میں جب بھی ہمیں بتایا گیا اپنے مسلمان بھائی کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ جب جان کنی رو نکلنے کا موقع ایک منزل ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا مگر اس وقت تک زبان اور آواز اس کا ساتھ دیتی پھر کیا ہوتا ہے کہ بتدریج اس کی آواز بن ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی جب تک وہ گفتگو کر سکے تو جب وہ بیان کرے تو آدمی جو عقلمند بیٹھے ان کو انداز ہو جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس سے یہ مت کہو کہ کل ماں یہ مت کہو بلکہ اس کے سرحانے بیٹھ کر کلمے کا ورد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اشد اللہ و اشد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت شیطان اس کے ایمان کو چھین لے کے لیے آ جاتا اور پریشان کرتا تو اس الجھن میں اگر اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا کلمہ اور پھر خاتمہ ہو جائے کتنی بری بات تو اس لیے فرما کہ تم صرف ورد کرو کہ جب بھی اس پر افاقہ ہو تو افاقہ ہونے پر پھر کلمہ یاد آئے اور پھر کلمہ طیبہ پڑھے اور اس کے بعد اس کی سانس جو ہے وہ چلی جائے یہ ہمیں بتایا گیا ٹھیک تو کچھ لوگ بہت بڑے عالم تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ بار بار اس کو کہا انہوں نے کہ میں تیرا حکم کیوں مانوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ لوگوں کو بڑی بدگمانی ہوئی جب تھوڑا افاق وات ان کا شیطان آ گیا تھا کمبہ یہ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں تیری بات کیوں مانوں کہہ رہا تھا یہ کر لے وہ کر لے وہ کر لے تو میں تو اس کو کہہ رہا تھا آدمی تو یہ بدگمان ہوگا کہ اتنے بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا کوئی بندہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں وصال کے وقت کہ وہ ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے شیطان اور یہ میں عرض کروں صرف اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو آدمی کا خاتمہ بالخیر اس لفما ان شیطانہ لب و مبین شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ جان کنی کے وقت بھی آن کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما ہے امام سیوتی لکھتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے اور وہ کلم شریف کا ورد کر رہے تھے یعنی اسے کلمہ یاد دلا رہے تھے اس نے دیکھا کہ لوگ اتنا زور لگا رہے ہیں میرا کلمہ پڑھنے پر تو اس کو رہن آ گیا اس نے کہہ دیا کہ لوگوں مجھے کلمہ یاد ہے مگر میری زبان پہ نہیں آ رہا تو لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی بات کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا کہا میری زبان پر کلمہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دیتے تھے. میں ایسوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. اب جو صحابہ کو تبرہ اور گالیاں دے اس کی صحبت میں بیٹھنے والا مرتبہ کلمے سے محروم ہو جائے تو حضور علیہ السلام پر تبرہ کرنے والوں کا کیا حال ہوگا حضور علیہ السلام کی شان میں گستائی کرنے والوں کا کیا حال ہوگا اس لیے ایسے لوگوں سے بچا جائے جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا یہ بری صوبت ہی سے گمراہ ہو کہ لوگ لے گئے ذرا آپ ہمارے یہاں ایک بولی ہے اللہ محفوظ رکھے ارے مولانا چھوڑیے یار کی یاری سے کام یار کی کرنی سے کیا کام ارے یار کی یاری میں سب کام ہو جاتا اس لیے فرما کون ما سادے یا اللہ ددین امن و اللہ اے ایمان وال سے ڈرو وہ کون ما سادے کن اچھوں کے ساتھ رہو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے ہمیشہ اچھوں کیسا رہنا چاہیے اور اِس شیخ سادی کا مقولہ کتنا عام ہے جو آپ نے ہمارے باپ دادا اور بڑے لوگوں سنا ہوگا صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ اور بروں کے صحبت میں بیٹھو گے تو برے کہلاؤ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ رکھے۔